میں ذرا آپ پرچوں کو چھوڑیا بولی کھڑے ہو جائیں ذرا تاکہ سب سنیں آپ کا سوال جی یہ تو بہت ہو چکا آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں اس پہ ہم پہلے جوابات دے چکے اور یہ ناجائز ہے اور تفصیل ہم نے انٹرنیٹ پر اس پروگرام کو دیکھ لیں آپ ہم اصل میں سب پروگرام میں آئیں تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے اور کیا پوچھا آپ نے ہاں تو رکھی اس کا اصول یہ ہے یہ نہیں کہ نماز میں جو بھی غلطی ہو جائے سچ دے کر لو تو نماز ہو جائے ایسا نہیں ایک صاحب نماز پڑھ رہے انہیں سچ دے ساہو کیا تو پڑوسی نے پوچھا خیریت تو ہے کائے کے لیے سچ دے ساہو کیا نا ایسی معمولی غلطی ہو گئی دوسری رکات میں وزو ٹوٹ گیا تھا ہم نے سوچا لو سچ دے ساہو کر تو سچ دے ساہو جو ہے وہ ایسا نہیں کہ جو بھی غلطی ہو جائے سچ دے سے نماز ہو جائے اس کے دو اصول ہیں ایک تو فرائض کی ادائیگی میں تاخیر ہو یا واجب سرے سے ترک ہو جائے سمجھے تو سجد سو کریں گے ایک بات جان کر کے اگر غلطی کری تو سجد سو سے اس کا اضالہ نہیں ہوگا نماز اللہ اٹھانا پڑے گی کوئی چیز بھول گئے واجب تو سجد سو سے نماز ہو جائے یہاں تک کہ آخری میں اگر تین چار واجب بھی اگر ترک ہو گئے اس کا ازالہ جو ہے وہ ایک ہی سجد سہو سے ہوگا اب جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے آپ جانتے ہیں کتنا وسیع ہے یہ علم کہ ہر مسئلے کو بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے صرف اصول جیسے آپ اتہیات پڑھ رہے اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو کھڑا ہونا واجب تھا اور آپ نے بھولے سے درو شریف پڑھ لیا سجدہ واجب ہو گیا کیوں قیام کرنے میں دیر ہو گئی تو سجدے سے کیوں نماز ہوگی اس آ، آ، آ، کیا نام فرض میں اگر تاخیر ہو تو سجدے سے واجب ٹھیک ایک تو یہ آپ کو دو رکت کے بعد بیٹھنا تھا بیٹھنا واجب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدے دے سو کریں اس لیے کہ چار رکت والی نماز کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ واجب ہے اس میں کیا ہوا کہ بعض حضرات نے بڑا کلام کیا امام اعظم جی فتویٰ لکھا کہ کوئی آدمی دوسری رقت میں اگر چار رقت والی نماز ہو تو دوسری رقت میں اگر آدمی نے درو شریف پڑھ لیا سجدے سو واجب ہو جائے گا بڑی عجیب بات ہے بھائی درو شریف پڑھنے سجدا واجب ہو اللہ درو شریف تو ہم رات دن پڑھتے لیکن یہ بے موقع اس نے پڑھا اب یہ فتویٰ لکھنے کے بعد ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفا حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا خود حضور علیہ السلام نے فرما ابو حنیفہ تم نے درو شریف پڑھنے پر سجدے سب کا حکم لگایا انہوں نے کہا جی ہاں میں نے لگایا کہا یہ کائے کے لیے لگایا تو انہوں نے کہا کہ اس نے بھول کر درود پڑھا درود بھی کوئی بھول کر پڑھنے کی چیز تو اس نے درود جیسے مقدس چیز کو بھول کر کے کیوں پڑھا حضور نے مسکرایا فرما ابو حنیفہ تم نے فتوا بالکل صحیح دیا اور اصل فتوا کیا ہے کہ فرض میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے سچ جیسا واجب ہو گیا یہ اور کوئی سام جی فرمائیے